آو وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں عزم کا وارث کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے بہت ہی کم دیان کرتے ہو